اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کے اُبھارتی ہیں بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے اسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تاو دیکھے کہ اس کے بچ میں میاں نکل رہا ہے پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنی بندوہے میں جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشیاں مناتی ہے